میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منوں سلسلہ لے کر آئے ہیں ایک مرتبہ پھر جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات سلسلے میں کیا ہوگا یہ تو سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا سلسلے میں پیارے پیارے ہم مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں آپ کے لیے تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آئیے درش کی ایک فضیرت ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استفاع یعنی بخش کی دعا کرتے رہیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سلسلے میں آپ لوگوں کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہیں میٹھے میٹھے مدنی گلدستے ہیں دلچس مدنی گلدستے ہیں مدنی منوں کے ہیں سوالات اور امیر سنت کے ہیں جوابات اور یہ سارے گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شرا حاجی محمد اماد اتاری. اماد بھائی کی دھانی بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے حال ہے آپ کے الحمدللہ رب العالمین آپ کی طبیعت کیسی ہے رب؟ اللہ رب العالمین کا احسان الحمد حال جی آج کیا مدنی گلدستے ہیں کیا بتائیں گے آپ شروع میں سب سے پہلے تو یہ کہ اب تک جو ہمارے سلسلوں کا معمول رہا ہم نے हुँ. ہمارے مدنی منع ہیں انہوں نے ان کی تربیت امیر علیہ وسلمت کے مدر گلدستوں سے اس طرح ہو رہی ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں کیا معلومات ضروری ہونی چاہیے اللہ تعالی کے لیے امب کرام علیہ وسلاۃ و تسیمات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اسی طرح کچھ آداب ہیں کھانے کے پینے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے آنے ہی جانے کے نماز کیسے پڑھنی چاہیے نماز دیکھائی. کے بارے میں روسی کے بارے میں وزو کے بارے میں غسل کے بارے میں اچھا پھر اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے دن کے اندر دیکھیں رات کو دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے یہ تو ہے کبھی ہم مثال کے طور پہ سو رہے ہوتے کبھی ہم چل رہے ہوتے کبھی جا رہے کبھی آ رہے کبھی کھا رہے کبھی لڑ رہے یہ تو منع کر رہے ہوتے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ ضروری معلومات ہونی چاہیے کہ ہم یہ عمل سنت کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم کھانا کھانا سنت کے مطابق کیسے ہوگا سونا سنت کے مطابق کیسے ہوگا پھر اس میں بعض چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کی معلومات ہو اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو نیت شامل کرنی ہے اب جیسے ناخن ڈانٹنا ہے کاٹنے تو آپ نے دسونگ لیے کہ ناخن نے لیکن سنت کے مطابق کاٹ لیں گے تو ثواب مل جائے گا ثواب ملے گا اور اس سے ایک یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ ناخن کاٹنے کی طرف توجہ تو بھی رہے گی اس طرح کاٹنے اور کاٹنے بھی ہیں پھر یہ مندی منہ ناخن اپنے حساب سے کاٹتے ہوں گے کاٹتے ہوں گے نہیں کاٹتے ہوں گے ان کو پتا ہو ہر ہفتے کاٹنے میں یو ہے اور ایسا ہے یہ کام کرنا ہے یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے اور بات چیز ضروری بھی جیسے یہ ناخون کاٹنے کی بات آپ نے کر لی ناخن کتنے دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے سے پہلے پہلے کاٹنے ہیں یہ معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے تو امیر علو سنت کا رسالا ایک مدنی پل ایک مدنی اب کہ ہم یہ چیزوں کے جو مدنی پھول ہے آپ کو امیر اہل سنت کے رسائل کے ذریعے بیان کریں گے مدنی گلدست سے بھی دکھائیں گے اور ان رسائیوں سے بھی چند مدنی پھولوں کا سلسلہ انشاءاللہ شاء اللہ رحمان ہوگا تو آج جو ہے نا ہم یو سمجھیے کہ اوپر اوپر سے چلتے نا آنکھوں کی حفاظت سے چلتے اور اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے مدنی من سرما کم لگاتے بھاگتے اور یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے اس کی بڑی اہمیت ہے اور فوائد بھی ہیں اور اس کا سنت طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کیسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کو بڑا پیارا خوبصورت سا اور انتہائی خوبصورت خوبصورت اب آپ کو ان اللہ رحمان سوالات اور بڑے پیارے آپ کو مدنی گلدستے دیکھنے کو ملیں گے جلدی جلدی آ جائیے آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرما لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلائی سرما دان میں ڈالیے اور پھر میری آس میں ایک مرتبہ پھر سلائی کو ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سورما لگائیے سن تو سلائی سرما دال میں ڈالیے <سؤال> آپ تیسری مرتبہ سن تو مک مرتبہ پھر سلائی फिर دالی میں ڈال اور اب ارٹی آس میں ایک مرتبہ سرما لگائیے کام چار چکر کو سرما ڈالی میں ڈالیے سمتوں کا مچھر تو اب دوسری مرتبہ بھی آس میں سرما لگائیے پھر سلائی گرمادانی میں ڈالیے اور آپ کسی مرتبہ بھی الٹی آس میں اگدیب جگا دے چرائے مدینہ آنکھوں سے دکھا دے پیارے امیرے کیا سرما لگانے کا اور بھی کوئی طریقہ ہے اور سرما لگانے کے کیا کیا آداب ہے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بڑا عمدہ سوال ہے اور یہ انشاءاللہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہوگا اور ان اللہ مدنی منع منیا اس کو شوق سے دیکھیں گے اور ان کو سرما لگانا آ جائے گا ان شاء اللہ ایک رسانہ مکتب المدینہ نے چھپا ہے ایک سو ایک مدنی پھول اس کے سفا نمبر ستائیس اٹھائیس یہ سرما لگانے کے تعلق سے مدنی پھول ہے اسمت کے چار کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول نمبر ایک سننا میں اپنے ماجہ کی روایت میں تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے یہ پلکیں کہلاتی ہیں یہ جو ہے نا یہ اوپر والی یہ ان کو بویں کہتے ہیں بویں اور یہ پلکیں نمبر دو پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حیرج نہیں اور سیاہ سرما یا کاجل وہ قصد سینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکرو ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں نمبر تین سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے نمبر چار سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ نمبر ایک کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین فلایا نمبر دو کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین بار اور بائیں یعنی الٹی میں دو نمبر تین تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آخوں میں لگائیے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تعظیم کے تقریم کے احترام کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آکا صلی اللہ ہے علی وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر الٹی آنکھ میں فرسٹ رائٹ آئی اینڈ سیکنڈ لیفٹ آئی یعنی اس کے بعد لیفٹ محمد تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں سرما لگانا ہے بعض تو چھوٹے چھوٹے مدنی منو ہوتے ہیں مدنی منیا ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے گلاسز لگ جاتے ہیں چشمے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی نظر جو ہے وہ مزید کمزور ہوتی چلی جاتی ہے تو شاید یہ موبائل کا زیادہ استعمال ایل سی ڈی کو قریب سے دیکھنا ٹی وی کو قریب سے دیکھنا تو یہ جو بڑے ہیں تھوڑا اس چیز کا خیال کریں اور بس اوقات یہ ہے کہ وہ سونے کی بات ہو رہی تو سو جائیں سو جائیں منا سو رہا آپ لوگ سب سونے جا رہے ہیں اس کو نیند نہیں آ رہی ہے اس نے موبائل کا پاس ورڈ وغیرہ سب معلوم ہوتا ہے یہ پھر دیر تک پتا نہیں کب تک جو ہے لیٹ کر جو ہے دیکھتے رہتے اور پھر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اچانک نظر کمزور ہو گئے اچانک کوئی ہوئی یہ تو ابتدا پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں جب سونے کی تیاری کریں تو سونے سے پہلے جو ہے آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیں اور جو چھوٹے ہیں صحیح طرح لگانا نہیں جانتے تو وہ بڑے سے لگوا لیں اور ایک سرما جس کا میرے سنت نے جو اظہار فرمایا جو لگانا جو ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگایا وہ ہے اسمد اور اس کا درست تلفظ یہ سماج فرما دیں اسمد کچھ لوگ کہتے ہیں اسمت سرما تو ابھی اس کا تلفظ بھی ہمیں معلوم ہو گیا اس میں سرمہ لگانا چاہیے اور یہ اسمحان میں جو ہے پایا جاتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہوتا ہے کالا ہوتا ہے اور جو بھی سرمہ لگائیں اگر یہ سرمہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو بھی سرمہ لگائیں گے سنت ادا ہو جائے گی اور سرمہ جو ہے سونے سے پہلے لگانا ہے اب ایک ہماری چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی تھی اب یہ کہ انہوں نے کیسا سرمہ لگایا کیسا پیارا سرما لگایا اور کس مقام پر سرما لگایا مدینہ شریف گئی تھی اور گمباد خضرہ سامنے تھا اور انہیں نے مدینہ شریف کا غبار ایسے لیا اور اپنی آنکھوں پہ اس طرح لگایا تو یہ تو ایک عجیب ہے نا کتنا پیارا منظر ہے کہ ہمارے کیوں نا منظر وہ دکھا دیں اللہ یہ دیکھیے جی یہ ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی ہے اور یہ جو ہے مدینہ شریف کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا رہی ہیں یہ ایک ذہن ہے نا مدنی ذہن ہے اور یہ مدینے بھی پہنچ گئی ہے تو یہ جو مدنی منی ہے مدنی منیا بڑے سائے میں جا تو یہ سرما لگے تو کیا بات ہے نا تو ایک ہے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے کہ نقش پاک کا لگاؤں بار آنکھوں میں تو سرما لگائیے سرما لگوائیے اچھا جی جب سرما لگایا جاتا ہے تو ماتم یوں ہوتا ہے کہ ہاتھوں تل بھی لگا دیا جاتا ہے اسی سلائی سے تو کوئی یہاں تل لگا رہا ہے کوئی یہاں تل لگا رہا ہے کوئی یہاں پہ اس گال پہ تل لگا رہا ہے کوئی اس طرف تل لگا رہا ہے تو تل لگانے کا صحیح طریقہ جو امیر کی سنت نے ہمیں بتایا وہ ہے تھوڑی کے نیچے تھوڑی کے نیچے تل لگانا اب یہ نہیں کہ امی نے یا دادی امی نے یا کسی نے بھی آپ کے سرما لگایا اب تل کہاں لگوانا ہے آپ نے یہاں وہاں کہیں نہیں تھوڑی کے نیچے تل لگانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ زبجل. تو اس کی برکت سے ہم امید ہے کہ ہماری مدیم منوں کو سرما لگانے کا سندر طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا لیکن آپ نے جو شیر سنا ہے اس شیر سے یہ بیچارے مطلب کیا سمجھیں گے آپ کو شیر کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی hmm. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر ہے یعنی یوں سمجھے اللہ تعالی نے بعض باتیں جو اس کے شان کے لائق ہے آسمان پہ اوپر یہ ایک تختی پر لکھی ہے وہ کیسی تختی ہے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سبحان اللہ تو اس پر بعض باتیں لکھی ہے یعنی یہ ہوگا فلا چیز ہوگا اگر مدنی فلا مدنی منہ نے توجہ سے سلسلہ دیکھا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی اس طرح کر کر بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر یوں بھی لکھی ہے اور بغیر اس کے اگر کے بغیر بھی لکھی ہے جیسا اللہ نے چاہا جس طرح چاہا وہ لکھی ہے یعنی جو ہونے والا ہے جو ہو چکا ہے وہ سب ادھر نقش ہے ہاں اب وہ اس میں اور تفصیلات ضرور ہے بس اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لکھی ہے اللہ تعالی نے تو اب وہ یہ شاعر کہہ رہے کہ تعجب کی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے کہ نگاہ اٹھائے اور لوہ کا جو لکھا ہوا ہے لوہ پر جو تختی پہ لکھا ہوا ہے آسمانوں کے اوپر وہ بھی نظر آ جائے اور کب جو نقشے پاک لگاؤں غبار آنکھوں میں سبحان اللہ یعنی یہ نقشے پاک ہے نا اس کا جو پیارے کا پا مطلب پیر شریف تو اس پاؤ مبارک کے نقش کا غبار اگر آنکھوں پہ لگ جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کہ لوہ پر جو لکھا ہوا وہ بھی نظر آ جائے وہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یعنی یہ تاج مل گیا ہم کو اتنا بڑا تاج مل گیا ہے بہرحال یہ ہمارے مدوری ملوں نے سرمے کے بارے میں تو مدنی پھول سنے ہیں اب لازمی بات ہے ہم نے جو روزمرہ کی چیزیں اس کو آگے بیان کرنا ہے تو آپ کو اسی موضوع سے ایک بہت پیارا آپ کو مدنی گلدستہ ہم مزید دکھائیں گے جی دکھائیے دے پانی پیتے ہیں پرندے بھی پانی پیتے ہیں جنگلی جانور بھی پانی پیتے ہیں جیسے شیر ایٹا لیبڑا وغیرہ سے سوال ہے کہ ہمیں پانی کس طرح پینا چاہیے پانی ذرا سبھی پیتے ہیں لیکن ہمیں یعنی مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے انداز جو ہے وہ منفرد ہو سب سے جدا ہو اور سنت کے مطابق ہو چنانچہ ایک سو تریسٹھ مدنی پھول یہ رسالہ مکتب المدینہ گئے اس کے پیج نمبر دو سے پانی پینے کے مدنی پھول شروع ہوتے ہیں دو فرامین نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ پیو اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑو اور فراغت پر یعنی پانی پی چکنے پر الحمدللہ کہا کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے من آ فرمایا ہے مفسر شہر حکیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے نیز سانس کے بھی زہریلی ہوتی ہے اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو یعنی سانس لیتے وقت گلاس من سے گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو میرا آج سفا ستر سے یہ مدنی پھول پیش ہوا اب مزید لکھا آگے یہ مفتی صاحب نے نہیں لکھا ویسے لکھا ہے البتہ دروتے پاک وغیرہ پڑھ کر بنی شفا پانی پر دم کرنے میں خرج نہیں پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری پیدا ہوتی ہے پانی تین سانس میں پیئیں بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں پی چکنے کے بعد الحمد کہیے حضرت الاسلام حضرت سید امام محمد بن محمد بن محمد رضالی علیہ رحمت اللہ ولی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کریں پہلی سانس کے آخر میں پہلی سانس کے آخر میں الحمد دوسرے کے بعد الحمد رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد الحمد رب العالمین الحال اور الرحیم پڑے بعد لوگ پانی پی کر بچا ہوا پانی جو گلاس میں اس کو پھینک دیتے تو یہ اسراف ہے جو بچ گیا وہ دوسرے کو پلا دے یا خود ہی پورا کر رہے یا اتنا نکالے جتنا یہ پی سکتا ہے بعض عادت میں کچھ نہ ہو تو جھٹکا مار کے قطرے پھینکیں گے ایسا نہ کیا کریں ایک ایک قطرے کا مطلب احترام کریں قدر کریں کہ آج پانی ہے پھرا ہے بہت ہے پانی تو قدر نہیں کرتے ہم بعد میں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں لوگ قدر کرتے ہیں لیکن ہم کو آخرت کے حساب سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی علی سلم. تو پیارے پیارے مدرنگ انس طرح پانی پینا ہے؟ سنت کے مطابق پانی پینا ہے. اب ایسے نہیں کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو بہت تیز پیاز لگ رہی ہے پہلے آپ اپنی سانس جو ہے ایک دم سیٹ بحال کر لیں پھر اس کے بعد جو پانی کی طرف جائیے یہ بھاگا بھاگی آتے ہیں پانی پیتے ہیں وہ بس تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس رکھنا کھولا بوتل سے منہ لگا تو یہ بھی طریقہ غلط ہے تو ابھی آپ نے سنا نا پیارے آکا صلی اللہ وسلم فرمان کہ ایک سانس میں ایک گوٹ میں پانی کون پی رہا ہے اونٹ اونٹ کی طرح پانی نہ پیے آپ دیکھا کہ ابھی اونٹ دیکھیے گا اونٹ پانی پی رہا ہوں تو وہ کیسے پانی پیتا ہے تو ہم انسان ہیں اور اونٹ کیا ہے جانور تو انسان کا کام تو اچھا ہوتا ہے اور جو پیارے پیارے مدنی منع ہو ان کا کام تو بہت اچھا ہوتا ہے کیسے اچھا ہوگا جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اسی طریقے کے مطابق ہم نے کرنا ہے اسی کو تو کہتے ہیں سنت مستفی مرحبا مرحبا تو سنت کے مطابق کام کیجئے اچھا جی بعض بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی علی پانی پیتے ہیں گلاس بھرا یہ مرچے لگ گئے مرچیں لگی یہ تو کھایا ہے مرچوں والا اتنا تیز پھر اس کے بعد جو ہے جلدی جلدی پانی پیتے ہیں تو پھر پھندا لگ جاتا ہے اور یہ جلدی جلدی پانی پینے کا نتیجہ ہے پھر کیا ہوتا ہے پیچھے سے پیٹ کے اوپر جو ہے مارا جاتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک تو پھر پٹائی ہو جاتی ہے چھوٹی سی تو یہ کہ آپ اگر اطمینان سے پانی پیئیں گے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ آرام سے پانی پی رہے ہو اور جو ہے آپ کو پندا لگ جاؤ نہیں ہوگا ہوتا کہ یہ بھی کھا یہ بھی کھا لوں پھر پانی بھی پی پھر بوتل بھی پی تو یہ بھی پی تو پھر جو ہے پھندا لگ جاتا ہے پھر اوپر دیکھ کر جو ہے پھر وہ پیٹ وغیرہ چلائی جاتی کا بہت زبردست پھندا لگتا ہے کہ الٹی ہو ہے تو بیان کھانا بھی یہیں پر ہی پانی بھی یہیں پر ہی آپ بھی یہیں پر ہے جلدی نہیں کیجیے جلد بازی نہیں کیجیے اور ہاسپٹل بھی یہیں پر ہے ڈاکٹر بھی یہیں انجیکشن ہے انجیکشن بھی جی اچھی بات کی آپ نے اسی طرح جو جلدی جلدی کے چکر میں دودھ آ گیا گرم گرم یا چائے آ گئی گرم گرم تو بس جلدی جلدی پی جلدی جلدی پی تو پھر امی کہتی ہیں ٹھنڈی ہو ہے ٹھنڈی تو ہونے دو پھر طرح ٹھنڈی پھکے مار مار کے پھوکے مار مار کے ابھی آپ نے سنا نا کہ بعض پھوکے جو زہریلی بھی ہوتی ہیں پھوک میں جراثیم ہوتے ہیں لیکن اگر یہ اگر آپ ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب پھوکے مار دیں اب تب یہ تب تب شفا مخصوص جو ہے یعنی کہ شفا چاہتے ہو اس سے بیماریاں دور ہو تو اب آپ اس طرح پھونک مار کر اب یہ ہے کہ یہ چائے یہ دودھ آپ کی برکت والی ہو جائے گی بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے پانی پینا ہے دودھ پینا ہے اور دودھ پینے کے بعد دودھ پینے کی دعا بھی پڑھنی ہے اچھا دو پانی ایسے ہیں کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں اور باقی کوئی بھی پانی جو ہے آپ نے کھڑے ہو کر نہیں پینا ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی وہ آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آب اے شریف کہبت اللہ کی تفرخ کر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر تین سانس میں پیے جب بھی پانی پیے بیٹھ کے پیئیں جب بھی پانی بیٹھ کے پھر گھر کا ہر نیت کر لینا کہ ہم نے بیٹھ کر پینا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منہ کہاں جائیں گے یہ بھی بیٹھ کر پانی پیئے اب اتنے سے ہوتے ہیں چھوٹے سے دو سال کے ڈھائی سال کے ان کی عادت ہوتی ہے باس کی کہ وہ بیٹھ کر پانی پیتا ہے کہیں پر بھی ہوں شادی میں جا رہے ہیں کسی کے انتقال میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے مقام پر جا رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں لیکن جب ہماری تربیت ہوگی ہمارے مدنی منوں کی تربیت ہوگی وہ بیٹھ جائیں گے تو تربیت جو ہے ہر جگہ جو ہے نظر آتی ہے تو آپ اپنی تربیت کے لیے مدنی چند دیکھیں مدنی منہ بھی جو ہے مدنی چند دیکھیں اور اس کی برکت حاصل کیجیے جی بھائی پانی جو ہے وہ لازمی بات ہے بڑے بڑے گھوٹ لے لی لینے اس سے بچنا ہوتا ہے اور اس کو ایسا کر لیں کہ تین گھوٹ میں لیا پھر دوبارہ تین میں لیا اس طرح کر کر ہم پانی پیے اور پانی جو ہے نا وہ چوس کر پیا جاتا ہے پانی چوس کر کیسے پیئیں گے پانی چوس کر پینے کے لیے ان کو سلسلے کے آخر میں امیر نے کے کہ پانی پینے کا انداز دکھا دیتے واہ چوس کر پانی پیا جاتا ہے اور چوس کر پانی پینے کا طریقہ کیسے ہے یہ دیکھیں اور لازی بات ہے ایک بار دیکھ لینے سے کچھ یہ نہیں ہے کہ ایک بار دیکھ لیا تو بس سمجھ میں آ جائے گا بار بار دیکھنا سمجھنا اور سنجیدگی سے اس کا ذہن منانا اب بس میں نے اس طرح پینا ہے پھر یہ کام ہوگا ورنہ یہ کام نہیں ہو پائے گا ہوں hmm. اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ <تصفح> فرمائے اور جس طریقے سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہم اس سلسلے کرنے کی توفیق کا تھا فرمایا آمین بجا نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ریبت کے خلاف جنگ جاری مسجد برو تحریک جاری میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں تو مدنی گلدستہ دیکھیے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ امیر سنت کی عرض یہ ہے کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے اگر عملی طور پر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ جیسے مٹی کا پیالہ ہے تو ذہن میں ہو کے میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پیوں گا اور بسم اللہ پڑ کے پینا اور پھر حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آداب ہے اس سنت بھی پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر تین سانس میں پینا چاہیے تو اس میں یہ بھی نیت کی جائے کہ پانی کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا کیونکہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی آپ کو شدید پیاس لگی ہو نماز کا وقت ہو. آپ کا دل لگے گا نہیں نماز میں پیاس لگی ہوگی دل. تو پانی پینے سے دل لگے گا اور عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے خوراک کے مقابلے میں پانی جو ہے نا پانی نہ پیئے بندہ تو پھر زیادہ دن پیاسا بندہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو کتنی ہے نا کہ سستی بلکہ مفت مل رہی ہے کاش ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے تو عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے پانی پیوں گا تین سانس میں پیوں گا بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا اور اس دوران میں حمد بھی کروں گا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کروں گا شکر ادا کروں گا بسم اللہ اور پانی چوس چوس کر پینا چاہیے اور چوسنے میں ایک آواز پیدا نہ ہو یہ بھی خیال رکھنا ہے بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور تیسری سانس میں سارا پی لینا ہے جتنا اس میں ضرورت پیالے میں اتنا ہے کہ سارا پی سکوں گا میں تو پہلے سانس لینا ہے اور پھر یہ پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے الحمدللہ رب العالمین اور رشمان یہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے اللہ کرے کہ اس سے امت کی اصلاح ہو کہ جس طرح پانی پی رہے ہیں آج کل وہ کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں وہ سارا چڑھا جاتے ہیں یہ جگر کی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اور آج کل آپ حکیم کے پاس جائیں گے نا عام طور پر بولے گا تمہارا جگر خراب ہے بہت سب تجربہ ہوگا یہ واقعی جگر خراب ہوتا بھی ہے قبض لگی رہتی ہے پیٹ ڈسٹرب ہے اور بھی مسائل پیٹ کے چلتے رہتے میدے کے تو ان میدے کے مسائل کا تعلق جگر سے تو عام طور پہ یہ جگر جو ہے نا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے اور عام طور پہ لوگ پانی سنت کے مطابق پیتے بھی نہیں ہے وہ کھڑے کھڑے رر رر رر رر رر کر کے چڑھا جاتے ہیں پھر ماض اللہ وہ ادورا بچا ہوا یوں ٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ کترے تو یوں جھٹکتے ہی ہیں خدا جانے کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر یہ گلاس میں رہے تو کیا تکلیف ہے جتک کر پر پر رکھیں گے تھوڑا پانی پھینک دیتے ہیں تو یہ پھینکنا جو ہے نا یہ اسراف ہے اور گناہ یہ پانی کو اس طرح ضائع کرنا یہ گناہ یہ زین رکھے گا میلے سنت میں جیسے فرمائے کہ تین سانس سے پانی پینا چاہیے تو ہمارے ہاں آ, تین دفعہ پانی پینے کا شاید رواج ہے ایک سانس ہوگا جیسے مثال کے ہمارے ہیں تین سانس اب پینا چونکہ تین دفعہ میں ایک زین بن جاتا ہے تو پانی اس میں ہوگا یہ پی لیں گے پہلے ایک گھونٹ پینا ہے دوسری بار بھی ایک گھونٹ پینا ہے اور تیسری بار میں ہس میں ضرورت پورا کرنا ہے علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد